آٹھ ذیل نمبر ایک آج طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں سب حجاج کو منا جانا ہے نمبر دو حج تمتو کرنے والے حضرات و خواتین اور اہل حرم آج حج کا احرام شروع کریں گے جبکہ حج افراد اور حج کران کرنے والے پہلے سے احرام میں ہوں گے آج کے دن کے کاموں میں صرف یہ کام فرض ہے باقی سب کام سنت اور آداب ہیں نمبر تین اس احرام کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں مکہ مکرمہ میں غسل یا وضو کر کے احرام کی چادریں پہن لیں نمبر چار احرام باندھنے کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے بیان میں گزرا بس یہاں نیت حج کے احرام کی ہو نمبر پانچ اگر وقت میسر ہو تو نفل طواف بھی کر لیں نمبر چھ پھر منا روانہ ہو جائیں منا میں پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں ظہر عصر مغرب عشاء اور نو تاریخ کی فجر اور رات کا قیام بھی منا میں کرنا ہے یہ سب کام سنت ہیں اس رات مکہ مکرمہ میں رہنا یا ارافات چلے جانا مکرو ہے مسئلہ حج کے دنوں میں اگر کوئی خاتون ایام میں ہو تو وہ حج کے احرام کی نیت کر لے اور بنا چلی جائے اور حج کے تمام اعمال ادا کرتی رہے صرف طواف نہیں کر سکتی جب پاک ہو جائے تو طواف کر کے اپنا حج مکمل کر لے